حابیت کو یہ مغالطہ تمام عقائد میں کیوں لگتا یہ صحیح حدیث کے مطابق بنیاد آپ کو بتاتا اسلام میں دستور اور اصول یہ ہے کہ ائمہ کرام بزرگان دین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 خود, خود قرآن و حدیث, حدیث پڑھو حدیث اور عقیدہ بناؤ اسی وجہ سے ہر بندے کو کہتے ہیں یہ جو اسماعیل دلوی ہے اس نے تقریب المان میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کو خود پڑھو اب بات کو سمجھنا میں صحیح حدیث حدیث مبارک ابن باز شریف کے حوالے سے پیش کر کے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 اگر کوئی ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو پہلے بزرگ تلاش کرے ان سے عقائد حکا حاصل کرے پھر قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں آئی بات سونا نے برہماجا شریف کی صحیح حدیث مبارک باب کے اندر حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ صحابی رسول سے روایت کال مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان فتحلم قرآن سمت الم نل قرآن فصد نہ صاحب ہی فرماتے ہیں جندب بن عبداللہ قلنا اللہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئنام <سلام> دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک کی کے اندر رہتے تھے نمر جوان تھے فتح قبل الم القرآن ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے فرمایا گئے تمہ تعلم قرآن جب ہم نے ایمان پہلے سیکھ لیا پھر قرآن سیکھا پھر قرآن کو پڑھا اب عربی دان تو تھے اور جو کتے لوگ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 یہ بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جیسے فاروق کے اعظم عثمان حضرت فرما رہے ہیں عمر لڑکے ہوں سر تو بزرگ سر اور جندب بن عبداللہ یہ انساریاں گالبر مدین نے کی اور وہ مہاجرین وہ بزرگ لوگ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 وہ ان سے سبق لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی आ, اللہ تعالیٰ نو جس طرح کے شاگرد مصطفیٰ ہیں اسی طرح شاگرد خلفائے اربا بھی ہیں چار خلیفوں کے بھی شاگرد سمجھ نہیں آئی سارے صحابہ کو برابر تھوڑے ہیں چھوٹے درجے کے صاحبے صحابہ جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بڑوں سے کیا لیتے تھے سیکھتے تھے سبق لیتے تھے تو اب اس کا مطلب یہ نکلا یہ صحابی بتا رہے ہیں ہم رسول اللہ سے عقیدہ سیکھتے تھے اور رسول اللہ کے بزرگ صاحبہ سے عقیدہ سیکھتے تھے پہلے ہم نے عقیدہ سیکھا بعد میں اللہ کا قرآن سیکھا پہلے اسلام اب سنوئے شیخ ابد محدث دہلوی شیخ عبد الغنیجدی دہلوی محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے والد ہیں کس کے شیخ عبد العزیز محد دہلوی کے بھائی ہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں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 سمت علم القرآن کے نیچے لکھا ہوا ہے حاشے میں استفید امن ہو انت الما علم انت الما علم العقائد قبل تم فکل قرآن حدیث سے یہ مطلب نکل رہا ہے حدیث سے یہ مانا دل ہو رہا ہے کیا کہ فکورت قرآن بعد میں پڑھنا چاہیے اور عقائد کو پہلے سیکھنا چاہیے آل آل آل اللہ, آل اللہ, آل اللہ, اللہ کے فضل سے یہ نا, سے نا, نا پر نا الہامی نا چیز, چیز, چیز ہے آپ اس کو اس کو کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھیں گے نا بیٹھا ہوا تھا ایسے بس ایک حدیث تلاش کر رہا تھا تو اللہ ایمان خبل تل قرآن کے لفظ سامنے آئے تو فوراً ذہن میں آ گیا یہ تو صاحب بتا رہی ہے کہ ایمان پہلے اور قرآن بعد میں بولو کیا پہلے اور بھابی خنزیر کا کیا کام ہے وہ قرآن پہلے اور ایمان بعد میں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 سمجھا ہی سمجھ کہ نہیں لگے لے گا ٹکٹ کے نہیں اگلے جانا ٹریک ٹکٹ لگ جانا ہے دیا اپنے آپ معلوم ہوا سکولی لانتی پٹھے طریقے دے دے پہ اے وابڑے بھی یہ آدھے نے خود پڑھو آسانیا نہیں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 حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہدایت توجہ ہے عمر صاحب بیٹھے ہوں امام ترتوشی ابو بکر تو کتاب, و... کتاب البیدا ان کی وہ کیا ہے الحواد بیدا جیسے پھیکاڑے کھانے بٹنا پٹنہ دکھتے اور بات اور حوالہ سنیں سیدنا فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ کے قول شو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 البیا کتاب فکا میم مالک رحم اللہ کوئی یوخ لَهُمْ نال دیوان کالا پکا تھوڑا پکا تبائی لہمن کا سب ہم کو بائی لو کدل قرآن سب میں قبل فکا فی نکالا توم شیا کال مالک مغنا ہو مخا فتائی تولو ہو گئے تو اویل امام مالک رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں اپنی البیہ کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوش کو خط لکھا گیا عراق کے آپ کے, کے عراق کے علاقے کے عملے کے بندوں نے خط لکھا حضور کچھ لوگ ادھر حافظ پران ہو گئے کیا ہو گئے کا دجور کتاب اللہ دال اللہ کی کتاب انہوں نے سینوں میں جمع کر لی ہے پکا تبال عمر حضرت عمر نے اپنے عراق کی حکومت کو لکھا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 کہ بہت ہو <بتلا> گئے ہیں ایک سال کے اندر اندر اندر سات سو بندے حافظ ہو چکے ہیں حضرت عمر نے فرمایا توجہ وظیفے بند کر دو مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں ایسا آئے نہ ہو دین میں سمجھ حاصل <ukar> کرنے سے پہلے قرآن میں <Bullahi> گھسنا شروع نہ کر دیں امرو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 دیں گے اپنا اور دوسروں کا بھی لہٰذا فرمایا خبردار بلیفے حافظوں کے بند کر دو حافظ بنانا بند کر دو پہلے دین پڑھاؤ بعد میں اللہ کا قرآن سکھاؤ معلوم صحابہ کا یہی دستور رہا ہے اور اسی میں اصل ہدایت کا راز چھپا سمجھ نہیں یہ کتاب الحوادث دل امام ترتوشی کے صفحہ نمبر اٹھ سٹ کتنا صفحہ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 پھر جب ہمارا عقیدہ اندر سے ادھر سے بنا ہوا تھا جب ہم نے پڑھا تو فزددنا نا ایمان ہمارے ایمان کو پھر رون کے مل بڑا دل خوش ہوتا ہے طبیعت خوش ہوتی ہے اللہ کتنا فضل کر دیا کہ جس طرح ہمارے دل کا تو نے عقیدہ بنایا قرآن ودیس میں اسی طرح آیا لیکن اگر براہ راست ہم بناتے واپیوں کتنا تو پٹھا بہہ جاتا اپنا بھی تمہارا بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے اصل ان لائنوں کی گمراہی اور دلالت اور کفر کی بنیاد یہ بات سمجھنا اس وجہ سے یہ گمراہ لہذا میرے بھائیوں خبردار ہم کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں ہمارا بس چل جائے ہم ملاؤں کے ہاتھوں سے کتابیں چھینیں بازاروں سے کتابیں اٹھا لیں کسی کو پڑھنے نہ دیں سب کو کہے پہلے آؤ بزرگوں کے پاس دین سیکھو بعد میں کتابیں وہ بولو ہے سمجھ نہیں آئی بات کی اسی وجہ سے سیدنا امام احمد بن نمبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبردار کہیں حدیث سے کوئی مسئلہ ایسا نہ نکال بیٹھنا جس کے اندر تیرا کوئی امام نہ ہو سمجھ نہیں آئے ڈومرے کیا فرمایا امام احمد محمد بنبل بولو نہیں مرو امام احمد بنو یہ کتاب پڑھی ہے سیدنا امام احمد بن ہمل رحمہ اللہ کے حالات پر محدث ملے جوزی کی مناقب کے احمد بن حنبل اس کے اندر سند کے ساتھ قول مذکور ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ خبردار حدیث سے کوئی ایسی آجائے آجائے بات نہ لینا, لینا, لینا جس, جس بات کا پہلے کرنے والا کوئی امام نہ ہو سناتا ہوں اس کا مطلب ہے حدیث حدیث سے کچھ حاصل کرنا ہے امام سے باہر نہیں ہو سکتا کوئی امام چاہیے اور اے نتھو خیر امام نہیں وہ امام احمد بن حمبل اپنے مرگے امام پہ دے دیں جنہوں مستحد پکی ہی امام کا سمجھ نہیں آئی مرو سنو میں الفاظ سناتا ہوں مت کوئی آخ جناب ہمیں. امام کے الفاظ ہیں سفا نمبر ایک سو اٹھتر پر فی کل مفی مسلت لفی امام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 پٹھا بولو جاگا خبردار فرمایا خبردار جب تک امام نہ ہو کسی مسئلے میں بات نہیں کرنی زبان نہیں کھولنی نہیں تو پھر اوے ہی پٹھا بہنا جابیوں کا بیٹھا سمجھ نہیں لگی ڈبرو اور سنو اے خالی روایت حدیث کی کوئی چیز نہیں ہوتی حضرت سیدنا سفیان بن ہو جو امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں وہ فرماتے اللہ, اللہ لالفقحة حدیث ہو مغلت اللہ للف یا مغلت اللہ للف فرمایا حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں سوائے کے سب کو گمراہ کر دیتی, دیتی ہیں کیا مطلب جب تک فکا سے نہ لی جائیں حدیثیں خود پڑھو, پڑھو, پڑھو گے تو خود گمراہ ہو جاؤ جاؤ اللہ حدیث فکا کے بغیر حدیث پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں تھوئ پہ پہن تو سیکھ سامنے پکار پکار پکار ایسا پکار کو کیا؟ خدا بچا نہ جگ بچا نہ بھی بچے ساری دیا ایک دوسرے تو کرتے وہ آخر جی زندے مردے کی ونڈ آگ لانتی ہے مردیاں دی ونڈ جی کرنا ہے نا تو قرآن آدیش دونوں اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کتاب التمید محدث ابن نے عبد البر کی جامع و بیان وغیرہ اور دیگر بہت سی کتابیں اصول فقہ وغیرہ ان کے اندر پڑی کتاب باتیں پڑھی ہیں امام مالک کے حالات پر ترتی ترتیب المدارک المدار مالکی رحمہ اللہ کی دیگر کتب کے اندر یہ قول بالکل صحیح سنتوں کے ساتھ امام مالک ثابت ہے امام مالک فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر بزرگوں کئی بڑے بڑے سفید داڑیوں والے محدثین حدیثوں کو روایت کرنے والوں کی جماعتیں بیٹھی ہوتی تھیں جن کے تین میں کوئی ہمیں شک نہیں ہوتا تھا لیکن ہم ان سے پھر بھی حدیثیں نہیں لیتے تھے کیوں کہ وہ حدیث کو مکمل سمجھنے والے نہیں ہوتے یار اتنا بڑا کام ہے حدیث کو سمجھنا بتائیں تو معلوم ہوا خالی روایت کچھ نہیں جب تک کہ سمجھ نہ ہو اور پھر سمجھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اصول اور عقائد کو پہلے سمجھ لیا جائے جیسے صحابہ سمجھتے بولو اے اب میں بخار کے مسئلے کی طرف ایک اور بات بخاری شریف سے اسی مسئلے میں سنا دیتا ہوں مشہور بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نو سرکار بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا لگا کر فرمایا اللہ المحل کتاب اور ایک رواج میں آتے اللہ المح الطیل و فقط ہو فدیل اللہ اس کو قرآن کے معنی بتا دے تفصیر بتا دے اور دین کی سمجھتا فرما دے, دے, دے, دے, دے, دے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 قرآن کے معنی کو سمجھنے میں کس کے محتاج ہو رہے ہیں حضور دعا دے رہے ہیں تو لانتی اگر اسی طرح ہر کسی کا کام چل جاتا تو سرکار کو حضرت عبد اللہ اپنے باز کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہوتی سمجھ نہیں آئی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 اور مرد عارف جو ہوتا ہے نا مرد کامل اس کی یہی جی نشانی ہوتی ہے عقیدہ اس کا کامل ہوتا ہے اور چاہے اس کے علم اور علم اس کو آئے یا نہ عقیدے کا علم اس کا کامل ہوتا ہے عقیدے میں لوگ جو اس کے محتاج ہوتے ہیں وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا